بسم الله نحمد الله ونستعينه ونستغفره بالله من شرور انفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما خير الحديث كتاب الله وخير اله ابي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في الناس قال الله تبارك وتعالى ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوز عظيم وقال جل وعلا ومن يعفل الله ورسوله فقد ظل ضل ظلالا مبين من المرسل دين بها انسان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اور اس کی ناکامی اس کی حلاکت اور اس کی بربادی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑنے میں سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی خواہش کی بجائے اللہ کی وہی کتابیں اپنے آپ ہو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ علم کی بنیاد پر دیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات دے رکھی ہیں لیکن انسان سے اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی بجائے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارے اگر کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تو کمال بھی نہیں ہوتا اللہ کے دین پر چلنے میں اگر نف کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوتی اپوزیشن نہیں ہوتا سماج کی رکاوٹ نہیں ہوتی شعدان نہیں ہوتا اور زندگی کی مجبوریاں اور مسائل نہیں ہوتے تو پھر انسان کا دین پر چلنا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا لیکن یہ ساری رکاوٹیں یہ سارے مسائل جب انسان کے اطراف جمع ہو جاتے ہیں اور ان کی بھیڑ میں سے انسان اپنے لیے منزل کی طرف راستہ نکالتا ہے تب جا کر وہ واقعی اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتا ہے لیکن پھر بھی انسان انسان ہے اس میں کمیاں ہیں وہ ایک گڑھے سے بچ کر نکلتا ہے تو کبھی دوسرے گڑھے میں جا گرتا ہے کبھی نس پر وہ غالب آتا ہے تو کبھی ٹھوکر بھی کھاتا ہے کبھی جذبات میں مغلوب ہو جاتا ہے کبھی جذبات پر قابو پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے وہ خوب انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے لہذا ایک طرف تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقموں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی پابندی کرتے ہوئے ان کی تعمیل کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ جو کوتا اس سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ان کویوں کے لیے معافی بھی مانگتا ہے ان دو چیزوں میں انسانی شخصیت کا کمال ہے نا پرمانی کرنا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا بلکہ مخالفت کرنا یہ مومن کا شعار نہیں ہے ہاں لیکن مومن انسان ہی ہوتا ہے اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے اس سے غلطی ہوتی ہے لہذا وہ توبہ کر کے اپنے گناہ اپنی غلطی اپنی برائی کا تدارک کر لیتا ہے بلکہ بعض اوقات اس کی توبہ اس کو گناہ کے بعد جس مرحلے میں وہ پہلے تھا جس مرتبے پر وہ پہلے تھا اس کی توبہ بعض اوقات اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اور آگے نکل جاتا ہے لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعی گناہ کیا ہے تاکہ ہم گناہ سے بچیں واقعی اللہ کے نزدیک جرم کیا ہے تاکہ ہم جرم سے بچیں اس لیے کہ انسان کے لیے تغاہی میں نجات اور کامیابی صلاح اور فلاح اور سعادت اور اللہ کے ہاں ہر قسم کی نعمت اور اونچائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کیونکہ مستقین ہی کے لیے کامیابی ہے ان نلیل مستقین اللہ نے فرما مستقین کے لیے کامیابی ہے متحق اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچے اللہ کی نافرمانی سے بچنا لیکن صرف اتنا نہیں اللہ کی وجہ سے ورنہ مخلوق کی وجہ سے اگر گناہ سے بچتا ہے یہ تقوا نہیں ہے خالق کی وجہ سے اگر گناہ سے بچتا ہے یہ تقوا ہے تو تقوا نجات کی ضروری ہے اور تقواہ یہ ہے کہ گناہ سے بچے یہاں کا جو آدمی گناہ کیا ہے یہ نہ جانے تو کیسے بچ سکتا ہے ایک انسان کے لیے جہاں تقوا ضروری ہے وہی اس کے لیے ضروری ہے کہ تقوا پیدا کرنے کے لیے اس کے اہتمام کے لیے وہ واقعی جانے کہ اللہ کی نزدیک گناہ کیا ہے اور اسلام میں گناہ کس کو کہتے ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز کو گناہ سمجھ رہے ہوتے وہ گناہ نہیں ہوتا ہے اور جس کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں یا گناہ سرے سے نہیں سمجھتے ہیں اللہ کی نزدیک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کبھی جہالت کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے معاشرے میں رسم رواج کی وجہ سے بات چیت اتنا بڑا مقام حاصل کر لیتی ہے کہ وہ غلط ہوتی ہے لیکن لوگوں کو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صحیح یا اچھا ہے بلکہ بڑی نہیں ہے اس میں سے شرک اور قبر پرستی آپ کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے ہے کہ آج سارے مسلمانوں کے لیے قبر پرستی کیا ہے؟ دین کی بنیادی چیز لیکن اسلامی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ شرک ہے بہرحال ایک بہت بڑا عنوان اور بہت بڑا موضوع ہے خاص طور سے اس اعتبار سے بھی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گناہ کے بارے میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ عیسائیت کو دیکھیں عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا سرزد ہوئی وہ فطا ان کی اولاد میں بھی باقی رہی اور ان کی وجہ سے جو پھل انہوں نے کھایا سارے انسان گناگار ہو لہذا اس گناہ کے کفارے کے لیے اب ضروری تھا کہ سزا کسی کو ملے کیونکہ اللہ عدل والا ہے لہذا بغیر سزا بھی یہ معاملہ حل ہو ہی نہیں سکتا ہے لہذا اللہ تعالی نے ناوز باللہ اپنے بیٹے عشا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جو ہر کوتا کمی سے پاک تھے اور پھر وہ سارے گناہ بندوں کے ان پر ڈال دیے گئے اور ان کو سولی دی گئی اس اعتبار سے انہوں نے سب کے گناہوں کا کفارہ کر دیا پراشت کر دیا اور سارا معاملہ برابر سرابر ہو گیا یہی ساری میں گناہ کا ایک عقیدہ ہے کہ گناہ کے بارے ان کا نظریہ یہ ہے کیا اسلام اس کو مانتا ہے اسی طرح سے بہت سارے دوسرے دینوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے تو اگلے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو اور اگر برے کام کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اگلے جنم میں جانور بن کے پیدا ہوتا ہے کیا اسلام میں گناہ کی اس طرح کی کوئی سزا ہے اس طرح کے کئی معاملات ہیں جو گناہ کے تعلق سے جڑے ہوئے ہیں لہذا جہاں مسلمان کو نیکی کیا ہے معلوم ہونا چاہیے وہیں اس کو یہ بھی ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ گناہ کیا ہے یہ جانتے اور واقعی اللہ کے نزدیک گناہ کیا ہے اور اسلام میں گناہ کا نظریہ گناہ کا تصور گناہ کا کانسیپٹ کیا ہے یہ اس کو معلوم کیجیے لہذا یہ جو سلسلہ ہمارا بروز کا شروع آپ سے ہو رہا ہے اس میں اسی عنوان کے ساتھ ہم مختلف پہلوؤں سے گناہ کے بارے میں اسلام کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ یہ سوچ سکتا گناہ کے بارے میں اتنا کیوں گناہ کے بارے میں نہیں جانیں گے تو گناہ میں واقع ہو جائیں گے ایک آدمی کو اگر راستے میں گڑھا معلوم نہ ہو بہت ممکن ہے کہ وہ اسی گڑھے میں جا پڑے ہیں. لہذا گناہ کیا ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک چیز ایک آدمی اللہ کے نزدیک گناگار نہ ہو اور ہم اپنی جہازت کی وجہ سے اس کو گناہ گار سراب دیتے یہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے انسان کو گناہ گار کرار دیں جبکہ اللہ کے نزدیک کو گناہ گار نہ ہو بلکہ من اولا اس سے زیادہ شریف یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک آدمی سرے سے گناہ گار نہ ہو لیکن ہم اپنی جہالت میں نہ یہ کہ اس کو گناہ گار قرار دیں اس کو ہم کافی تک قرار دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے لہذا اسلام میں ایک آدمی ایک تو یہ کہ گناہ کیا ہے نمبر دو واقعی ایک انسان گناہ کب ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے جو انسان کو گنہ بناتی ہے اس کو جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے دو میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رسول فقد فاظ سعود <عظيمًا> کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی فقد فاؤد ناویما تو وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور بہت بڑی کامیابی اس کو رسیق ہوئی تمالم وقت کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے خواہشات کی پیروی میں نہیں نف کی اتباع میں نہیں بلکہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لینے اور اس کے تابع ہونے میں اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ومن اللہ ورسوله فقد ضَلَّ اللہ و تو جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا کی وہ آف عف اللہ احتیاط کہتے ہیں حکم توڑنے کرو کہا گیا ہے وہ نہ کرے وہ آفی اللّہ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ بل مبینہ تو وہ گمراہی میں پڑ گیا کھلی گمراہی میں تو ایک طرف ہم ہوا کہ کامیابی اللہ اور رسول کے حکم کے ماننے میں ہے اس کی تابے داری میں ہے اور آدمی کی گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں وہ اللہ اور رسول کے حکموں کو توڑنے لگتا ہے اور گمراہی میں بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اتنی دور نکل جاتا ہے کہ پھر بعض اوقات دل پر مہر لگ جاتی ہے اور ہدایت کی طرف آنا ممکن نہیں رہتا ہے تو محبت فلو حکم میں بعد داری کہ تمہارے دل سخت ہو گئے تا نکالا یا اسی طرح سے اور آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا کل بل اوانا کر کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی, کی کرتوت کے نتیجے میں تو انسان کے اعمال کا اس کے اس کے دل پر اثر پڑتا ہے اس کی سوچ پر اثر پڑتا ہے اس کا دل خراب ہو جاتا ہے لہٰذا گناہ کے اثرات بھی ہوتے ہیں تو تفصیل سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کے نزدیک ایک انسان حق کے پہنچنے سے پہلے گناہ قرار نہیں پاتا ہے جس انسان کو معلوم ہی نہیں اللہ کے نزدیک ایسا انسان گناہ نہیں ہوتا ہے علم سے پہلے انسان گناہ نہیں ہوتا ہے وہ گناہ تب ہوتا ہے جب اس کو معلوم ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی کسی کو گناہگار قرار نہیں دیتا ہے ہاں جو جانتے بوجھتے اس کو علم ہے اور پھر اس کو حکم توڑتا ہے وہ آدمی حکم توڑتا ہے اب جا کے وہ گناگار ہوتا ہے تو پہلا قائدہ پہلی بات جاننے کی ہے کہ حق پہنچنے سے قبل انسان گناہگار نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں کیا دلیلے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما كنا حتی نبعث رسولا وما كنا حتی نبعث نبعث ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول بھیجیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوموں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا ہے ہاں مگر یہ کہ جب رسول آتے ہیں اور قوموں کو حق واضح کر کے بتلاتے ہیں پھر قومیں ان کی بات کا انکار کرتی ہے یا ناپرمانی کرتی ہے پیغام قبول نہیں کرتی ہے انکار کر دیتی ہے جب حق واضح ہونے کے بعد قوم کی طرف سے انکار یا احسیاان سامنے آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے تو اسے ایک بات بہت بڑی معلوم ہوئی کہ رسول کے آنے کے بعد ہی اتمام حجت ہوتا ہے کسی پر حجت پوری ہونا یہ عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے نقل کی بنیاد پر ہوتا ہے جملے کو یاد رکھیں عقل اور نقل دو چیزیں ہیں عقل کیا ہے آدمی کی عقل کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے عقل کیا ہے انسان کو جو عقل دی گئی ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جس سے انسان فیصلے لیتا ہے یہ جو عقل ہے یہ عقل بنیاد نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی کو جج کیا جائے گا ہاں اصل بنیاد اللہ کے نزدیک نقل یعنی وہ چیز جو نبیوں سے نقل ہوتی آتی ہے نبیوں نے کے شاگردوں کو سکھایا انہوں نے اپنے بعد اس طرح سے جو علم نقل ہوتا آیا ہے قرآن کا حدیث کا تو یہ جو علم ہے یہ دلیل ہے یہ بہت اہم معاملہ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بعد ایسے علاقے ہیں جہاں پر کوئی نبی نہیں پہنچا ہمارے علم کی حد تک افریقہ کے جنگلوں میں یا کلا علاقوں کے اندر اور وہاں تک کوئی مسلمان نہیں گیا اس نے دین لوگوں کو نہیں بتایا وہاں تک واٹس ایپ بھی نہیں جاتا ہے وہاں پر کوئی انٹرنیٹ نہیں ٹیلی ویژن نہیں ریڈیو نہیں موبائل فون نہیں وہ کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں پہنتے ہیں ان لوگوں کا کیا یہ جنت میں جائیں گے کہ جاننا میں اور یہ جو زندگی ہاتھ کے گزار رہے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک یہ مجرم ہیں جنتی ہیں یا ان کا کیا ہے بہت بڑا سوال ہے بعض اوقات آدمی اپنی جہالت میں اپنی عقل سے عقل کے ساتھ جانو سکتی ہے نا اب ہر آدمی کے پاس عقل ہے لیکن گائر پھر بھی ہوتا ہے آدمی اپنی جہالت میں ایسا جواب دیتا ہے جو دل کو مطمئن کرنے کی بجائے सलाम से और आदमी को दूर कर देता है मिसाल के तौर पर आदमी कह देखो भाई इसका जवाब लिए एक आदमी गांव से आया शहर में और उसने सिग्नल तोड़ा पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसको फाइन लगाएगा कि नहीं लगाएगा अगर वो आदमी कहे साथ मालूम नहीं की सिग्नल तोड़ने पर रसीद काटी जाती है पैसा देना पड़ता है फाइन लगता है पुलिस क्या कहेगा वो हमको नहीं मालूम इंडिया का कायदा है تو تم کو معلوم نہیں یہ تمہارا پرابلم ہے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جو سگنل توڑے گا ہم اس کے لیے فائن لگائیں گے تو وہ اس کا پرابلم ہے جس کو معلوم نہیں یہ گورنمنٹ کا پرابلم نہیں اب یہ مفتی صاحب یہ جواب دیا اب وہ غیر مسلم سوچے گا ٹھیک ہے اس پولیس کو میری مجبوری معلوم نہیں ہے لیکن وہ اللہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو سب جانتا ہے اس کو تو معلوم ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم پھر بھی وہ سزا دے گا کہ ایک آدمی کو نہیں معلوم ہے بھائی پھر بھی اس کو سزا دی جائے وہ ہم کو نہیں معلوم ہمارا اللہ نے بول دیا ستاؤ بعض اوقات آدمی اسلام کے دفاع میں اسلام کی دیوار ڈھانے کا کام کرتا ہے علم کے بغیر دعوت مصیبت پیدا کرتی ہے علم ہونا چاہیے آئ سے اہل علم نے استقال کیا ہے کہ انسانوں کو تو اللہ نے اقل ویسے بھی دی ہے وجہ اللہ نے فرمایا اللہ نے تم کو سننے کی طاقت دی تم کو دیکھنے کی طاقت دی اور تم کو سوچنے کی طاقت دی کان بنائے دی اور دل دیا تاکہ تم سوچ تو دل سوچنے کے لیے ہوتا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے اور آسمان زمین اللہ نے بنا ہے سب کچھ سامنے اس کے ہیں لیکن اصل حجت جس کے بیس پر وہ اللہ کے نزدیک مجرم قرار پاتا ہے وہ اس کی عقل نہیں کہ عقل کے بیس پر وہ اللہ کے نزدیک اچھا برا قرار پائے نہیں جب تک کہ اللہ والا علم اس تک نہیں پہنچتا ہے تب تک کہ وہ مجرم نہیں بنتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم وحی وہ منکر نہیں ہوتا ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے تب تک نہیں ہوتا ہے لہذا اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنَّا حَتَّى نَبْعَثَ رسولح. ہم عذاب نہیں دیتے یعنی لوگ ہمارے نزدیک عذاب بھی جانے لائق قرار نہیں پاتے عذاب کس پر ہوتا ہے نیکی پر یا گناہ پر گناہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ آدمی گناہ سزا کے لائق نہیں بنتا ہے جب تک کہ رسول کا پیغام پہنچے رسول کا پیغام پہنچنے کے بعد ہی اس پر رجت تمام ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ رسول کا پیغام اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وہ اور اے نبی کہیے کہ یہ قرآن میری طرف وہی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کر دوں لوگوں کو خبردار کر دوں اور اس کو بھی جس تک یہ قرآن پہنچے معلوم ہے کہ رسول کا پرسنلی جانا ضروری نہیں ہے پیغام بھی پہنچ جائے تو کافی ہے لیکن پیغام پہنچنا سمجھنے کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے آپ کسی کو اسلام کی دعوت دے عربی زبان میں جبکہ اس کو عربی نہیں آتی ہے تو کیا آپ نے پیغام پہنچایا نہیں کیونکہ اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر وہ نہیں سمجھتا ہے تو آپ نے حق ادا کیا دعوت کا نہیں اسی لیے اللہ کا قانون کیا ہے وما ارسلام رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے جس قوم میں بھی رسول بھیجا اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ ان کو رسول حق بات واضح کر کے بتایا ایسا نہیں ہوا کہ رسول ایک زبان میں قوم ایک زبان میں نہیں قوم کی زبان میں رسول کیوں آئے تاکہ قوم کو حق وادی کیا جائے معلوم یہ ہوا کہ صرف پیغام کا پہنچانا کافی نہیں ہے پیغام کا سمجھنا بھی ضروری ہے اسی لیے آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنیں گے تو اس میں کیا ہے ساری اے اللہ میری زبان کی گراہ کو کھول دے کیوں یا کہو قولی تاکہ میری بات کو وہ سمجھیں رسول کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ رسول کی بات لوگ صرف سنیں رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول کی بات لوگ سمجھیں اصل چیز سمجھنا ہوتی ہے لہذا ایک آدمی کے بارے میں جیسے آج میں نے پڑھی تھی کہ قرآن پہنچے آپ نے عربی میں قرآن دے دیا کہ آپ تیرے حجت تمام ہو گئی تو عربی تو آتی نہیں آپ پہ نہیں ہوئی تو اس پہ ہوگی آپ کو خود عربی نہیں آتی ہے تو مولوی صاحب کہیں عربی میں آپ کے قرآن کی آیت بیان کرتے ہیں کہ عمل کرو آپ کہیں گے مولوی صاحب سمجھ رہا نہیں قرآن پہنچ گیا اب عمل کرنا پڑے گا ہے کیا تو بتاؤ قرآن کی آیت ایک عالم ایک مسلمان کے سامنے پڑھ کے سنا دے عربی زبان میں اور اس کی تشریح اگر سمجھائی تو عربی میں حدیث بھی بیان کر کرتے جس میں وہ سمجھا گیا ہو اب قرآن کی آیت بھی پڑی اور اس کو عربی میں حدیث بیان بھی کر دی اگر آپ بھی سمجھا دو نا تو وہ بھی عربی میں سمجھا دے کیا بات اس پر اب یہ عمل کرے گا نہیں اس کو نہیں سمجھا پائی جب تک کہ اس کو سمجھتا نہیں یہ مکلم نہیں ہوتا ہے ایک اتنی اچھی بات اسلام کی کہ ایک انسان جب تک کہ اس پر حق واضح نہ ہو وہ مجرم نہیں کرتا ہے لہذا ایک بہت اہم چیز اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے يكن القرع بظلم <تصفيق> یہ اس لیے ہے کہ تیرا رب کسی کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا ہے جبکہ جبکہ اس کی بستی کے رہنے والے غابل ہو اللہ تعالیٰ ظلم کسی کو ہلاک نہیں کر دیتا ہے یا ظلم کے سبب ہلاک نہیں کر دیتا ہے جبکہ قوم کو بھی معلوم ہی نہیں وہ عمل غلط کر رہے ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں لیکن نبی رسول نہیں آیا ان کے پاس لہذا ان کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اسی لیے نبیوں نے, نبیوں نے کیا کہا اللہ قومی پری نہ ہو لا میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ نبیوں کو تتایا انہوں لیکن ابھی ان کو معلوم نہیں ہے سمجھا رہی پوری بات واضح نہیں اے نے قوم کو کر دے کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ جانتے نہیں ہے انہوں کا لہٰذا یہ اللہ کا فائدہ ہے کہ جب تک کہ ایک انسان حق کو نہیں جانتا تب تک کہ وہ مجرم نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے یہ بہت اہم آیت ہے جو معلوم ہونا چاہیے آپ کے آیت نمبر سو اللہ نے فرمایا مبشرین ہم نے رسول بھیجے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے وعید سنانے والے ڈرا سنانے والے رسولوں کو بھیجا گیا دو کاموں کے ساتھ میں. نیکی کرنے ایمان لانے اور اعمال صالحہ کرنے پر اللہ یہاں کیا انعام ہے اس کی خوشخبری دیں دنیا میں آخر میں اور گناہ کرنے اور کفر کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے کیا سزا ہے اس سے لوگوں کو ڈرائیں خبردار کریں تاکہ وہ بچے رسول کا کام یہ ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے تاکہ وہ رسول لوگوں کو خوشخبری دیں اور لوگوں کو خبردار کر دیں تم بسول ہم نے کیوں بھیجا رسولوں کو رسولوں کو ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ رسولوں کے آ جانے کے, کے, کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی بہانہ باقی نہ رکھے اللہ یقون علی ناسی اللہ خود بعد الرسل لوگوں کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ رہے اے اللہ ہم کو تو معلوم نہیں تھا آدمی اگر اللہ تعالی کسی کو سزا دے وہ آدمی قیامت کے کہے گا اے اللہ ہم کو تو معلوم ہی تھا پھر حق بات معلوم ہی تھی کون سا دین کیا کرنا کیا نہیں کرنا نہیں معلوم تھا کو اور تم اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے گناہ کی وجہ سے جبکہ حقی معلوم نہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے اسی لیے بھی تاکہ قیامت کے دن آدمی یہ نہ کہے کہ اے اللہ ہم کو آپ معلوم نہیں تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسولوں کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں تک رسول پہنچے یا رسول کا پیغام پہنچا ان پر حجت تمام ہو جائے اور وہ یہ نہ کہیں قیامت کے دن کہ ہم کو معلوم نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ رسولوں کے آنے کے بعد حجت تمام ہوتی ہے رسول کا پیغام پہنچنے کے بعد ایک آدمی واقعی اب ذمہ دار ہو جاتا ہے کہ وہ رسول کی بات مانے اور عمل کرے لیکن جب تک کہ پیغام نہ پہنچے کیا وہ مکلب ہوتا ہے نہیں جب تک کہ پیغام نہیں پہنچا وہ مکلب نہیں ہوتا ہے وہ گناہ گار بھی اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا ہے رسول کا پیغام پہنچنے سے پہلے موٹی مثال یاد رکھے حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ کے پاس آیت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اے کا شہرہ بار, بار آسمان کی طرف پلٹنا ہم نے دیکھ لیا لیجئے آپ کی رضامندی جس قبلے میں ہے ہم آپ کو وہی پھیر دیتے ہیں اب آپ کیا کیجیے وجہ کشت اور المسد تو آپ اپنا چہرہ مسجد میں کر لیں اس سے پہلے تبلا کہاں تھا مسجد صحابہ وہی نماز پڑھتے تھے اب آپ جانتے مشہور روایت ہے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی بعد دوسری روایتوں میں دوسری نماز بھی ہے ابھی صحابی وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھ رہے تو ابھی پچھلے قبلے پر ہیں تو انہوں نے باہر سے کھڑے ہوئے آواز دی اور آواز دے کر کہا تم لوگ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو جبکہ رات ہی میں آیت نازی ہو گئی اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا بیت المقد کا قبلہ کہاں ہو گیا حرام اور تم لوگ اسی پچھلے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہو تو اب نماز میں ان لوگوں نے کیا کیا سبھی ہی جانتے ہیں تقریباً کیا, کیا؟ نماز نمازی کی حالت میں امام پلٹ گیا نئے قبلے کی طرف اور اس کے ساتھ مختوی بھی پلٹ گیا اس کو مسجد قبیلہ قائم کہتے قبلے والی مسجد کہ ایک قبلے کی طرف پڑھ رہے تھے پھر نماز میں اسی نماز میں وہ لوگ دوسرے قبلے کی طرف پھر گئے یعنی جو ناف قبلہ ہے منسوخ کو چھوڑ کر سوال یہ ہے کہ انہوں نے نماز کیوں نہیں توڑی کیا ایک آدمی آج پچھلے قبلے کی طرف نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبلا منسوخ ہو چکا ہے اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا رخ کہاں ہو قبلے کی طرف لیکن انہوں نے نمازی کی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تھے جب خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کیا نمازی میں یعنی اپنی نماز ختم کی توڑ غلطی ہو گئی اپنے سے چلو واپس سے اللہ پر نہیں ان کا قبلہ اگرچہ پچھلا تھا اور قبلہ رات ہی میں بدل چکا تھا لیکن انہوں نے نماز ہی میں قبلہ تبدیل کیا یعنی پچھلی نماز باقی رکھی کیوں اب تک معلوم نہیں تھا اس لیے پچھلے ان پر ہم باقی تھے اب معلوم ہوا ہے تو اب مکلف ہوئے اب ہونا چاہیے بات تو آدمی مکلف کب ہوتا ہے جب اس کے سامنے آئے امام تحاوی نے اس حدیث سے یہی کیا ہے کہ انسان اسی وقت مکلف ہوتا ہے جب دلیل اس کے پاس پہنچے گی یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاعلمی کو انسان کی ہلاکت کا سبب نہیں بنایا یہ نئے معلوم پھر بھی جانا میں ڈالیں نہیں آدمی اگر نہیں جانتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ جہنمی نہیں ہوتا ہے قرآن کریم میں اس آیت میں غور کریں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جس انسان تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا اس کی عقل کے حساب سے اس کا ججمنٹ ہوگا اگر اس کی نزدیک اس کو لگتا ہے اندر کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اللہ کی نزدیک مجرم اور اس کو اندر سے نہیں لگتا ہے تو مجرم نہیں قرآن سنت میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے एक आदमी को मुजरिम बनाने के लिए आपके पास नफ्ट होना चाहिए अक्ल नहीं इसलिए हर समाज में लोगों के रस्म रिवाज अलग होते हैं जैसे हमारे माचरे के अंदर एक अजनबी आदमी अजनबी औरत के गले मिल सकता है नहीं यूरोप में उसके आगे भी बढ़ सकता है तो अब उनके नजदीक गले मिलना कोई आप नहीं सॉरी मैं नहीं मिल सकता गले हम औरतों से गले नहीं मिलते हैं وہ اس سماج میں کیا قرار پائے گا ان کی نزدیک مکو ان کی نزدیک کیا ہے برا ہے یہ بے حد بدمی ہے کہ عورت ہاتھ بڑھا رہی ہاتھ نہیں جاتا اور گلے ملنا چاہ رہی ہے کہ گلے نہیں مٹائے یہ کیسا آدمی ہے یہ تہذیب نہیں جانتا وہاں کی تہذیب الگ ہے تو اس کے نزدیک وہ اچھا ہے تو کیا وہ اچھا ہو جائے گا نہیں لہذا لوگوں کے مزاج ان کی معلومات اور سماج کے رسم و رواج الگ الگ ہوتے ہیں لہٰذا اللہ کی نزدیک اس کی بنیاد پر ایک آدمی اچھا برایا مجرم یا نیک نہیں ہوگا اس کے لیے تو اللہ نے وہی بھیجی ورنہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا اپنے عقل کے حساب سے چلو جیسے عقل تمہاری ہے ویسے چلتے ہو تمہاری عقل کی بنیاد پر قیامت کے دن تمہارا فیصلہ ہوگا اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا اور رسولوں کو محدود زندگی دی اس کے بعد کتابیں باقی رکھی کیوں نہیں کریں اللہ نے علماء پر ذمہ داری ڈالی اور رسولوں کا نہیں کر سکتے وہ لوگ وہ رسول والے علم کے عالم ہوتے ہیں اس کے وارث ہوتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ والا علم ہی انسان کا حجت ہوتا ہے اصل حجت نہیں ہے ایک آیت لوگ پیش کرتے ہیں ختم کر کے پھر آگے بڑھیں گے سنوری ہم آیا فل آپ انخوشا ان قریب ہم کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے سنوری آیاتنا آیا فل آپ میں وہ انخوش اور ان کی اپنی وجود بھی الحق یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس آیت سے تو واضح ہو رہا ہے کہ آسمان میں اور ان کی ذات میں غور کر کے حق واضح ہو جائے گا تو ایک انسان تک اگر پیغام نہیں پہنچا ہے تو آسمان اور اس کا اپنا آس پاس اور اس کی اپنی ذات میں غور کر کے ہی وہ حق اس پر واضح ہو جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک حق واضح ہونے کے بعد ہی اگر نہ مانے تو کیا ہو جاتا ہے مجھے تو پھر اس آیت کا کیا سوال یہ ہے کہ اس آیا میں انہو الحق میں کس کی طرف ہے ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے کیا تو معلوم ہی ہوا کہ آسمان و زمین جس حق کی تصدیق کرتے ہیں وہ تو پہنچا ہی نہیں نا یعنی ایک آدمی کے پاس قرآن پہنچا نبی کا فرمان پہنچا اور آسمان زمین اس حقیقت کی تصدیق کر رہے ہیں آسمان زمین میں جو ہونے والے واقعات ہیں، سورج, شام، ستارے اور انسان کا اپنا وجود اور ساتھ کائنات کے اصول بتلا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن آیا ہے یہ جو دین آیا ہے یہ حق ہے تو یہ پہنچنے کے بعد ہوگا کہ بغیر پہنچے کیا ہوگا تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے آپ میں انسان پر نماز تیزی پر نوازے کریں آسمان میں غور کیا پانچ جن کی نماز معلوم پڑی زمین میں غور کرا رمضان کے روزے میں پڑے ایسا ہوگا اس کے پاس یعنی آیت بتلا رہی ہے کہ آسمان زمین میں غور کر کے اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو قرآن بتا رہا ہے یہ حق ہے تو معلومیوں کے پہنچا ہے نا یہ پہنچنے کے بعد کی بات ہے پہنچنے کے پہلے کی بات نہیں ہے لہٰذا اس آیت سے یہ کرنا کہ انسان کے لیے کائنات میں غور کر کے ہی حق معلوم کر لینا کافی ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس ماہ جب کبھی ہوتا ہے جب نبوی علم ربانی علم انسان کے پاس پہنچی اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایک دم شروعات ہی میں یہ بات صاف طور سے بتلا دی تھی کہ انسان اللہ کی طرف سے آنے والے علم کے بعد ہی مکلف ہوتا ہے کہاں وہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا آزم علیہ السلام کو جب بھیجا دنیا میں تو اللہ نے کیا فرمایا کالہ بے قابل تم دونوں آدم اور حوا تم دونوں نیچے چلے جاؤ دنیا میں جنت سے نیچے اح با کالہ جميعا تم سب کے سب تم دونوں سب کے سب ہے تم دونوں لیکن تمہاری نسل بھی تمہارے اندر ہے جو آگے پیدا ہونے والے ہیں اسی لیے جمین تم سب کے سب تم دونوں سب کے سب نیچے چلے جاؤ اور دنیا میں جب جاؤ گے تو کیا ہونے والا ہے اللہ نے فرمایا بے ابو تم لبا تم اس سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے کیوں بس حق پر چلیں گے اور بعض حق پر نہیں چلیں گے حق پر چلنے والے نصیحت کریں گے اور ان کے غلط کو غلط بولیں گے جن کو غلط بولا جائے گا ان کو بہت برا لگے گا اب وہ کیا کریں گے بجائے اپنی اصلاح کرنے کے نصیحت کرنے والے کے دشمن بنیں گے ان کو چپ کرنے کی کوشش کریں گے لالچ دیں گے دھمکی دیں گے نہیں سنیں گے پھر جنگ پر اتر آئے گی اور اس طرح سے بہادو بہادو تم میں سے, باق باق سے دشمن یہ نہیں یعنی کہ اتر سے سب دشمن بن گئے دشمن. یہ مطلب نہیں کہ یہ سلسلہ کی جنگ دنیا میں ہوگی تو تم میں سے بات کیونکہ تم کو آزادی دی گئی ہے تو اس آزادی کی وجہ سے کچھ لوگ صحیح کو چنیں گے اور اس آزادی کی وجہ سے کچھ لوگ غلط کو چنیں گے اس آزادی کی وجہ سے کچھ لوگ حق کے پیچھے چلیں گے حق پر چلیں گے اس آزادی کی وجہ سے کچھ لوگ شیطان کے پیچھے چلیں گے اور ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح سے تفرق ہوگا تو آپس میں آپس میں اختلاف اور اختلاف کے نتیجے میں جھگڑا ہوگا برآب کملی با اس کے بعد کیا فرمایا جب ظاہر بات ہے کہ جب اختلاف ہوگا تو اللہ تعالی یوں ہی بندوں کو اختلاف میں چھوڑ دے اور حق واضح نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے نہیں اللہ نے کیا فرمایا انل ہوگا ہمارے, دینا. ہمارے دینا. جنت میں, دی تو دنیا میں نہیں دے گا جنت میں اللہ نے بتایا تھا جیتا ہے جو چاہے کھاؤ سیر ہو کر جہاں سے جاؤ لیکن اس ایک پیڑ کے قریب مت جانا اگر گئے تو کیا ہوں گے ظالم ہو جاؤ گے اپنے آپ پر جل کر بیٹھو گے تو جو اللہ جنت میں بتلا دے یہ کرنا یا نہیں کرنا وہ دنیا میں نہیں بتلائے گا تو دنیا میں اللہ تعالی کیا فرمایا کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے تم جاؤ دنیا میں بعض دنیا میں تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے فکیما یا کون پھر اگر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم هُدًا تو پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس رہبری آئے فَمَنْ تَبْعَ فَمَنِ تَبْعَ فَلَا يَضِلُ وَلَا یشکار تو پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ناکام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر میری رہبری آئے فقبا نکم <يَأْتِيَنَّكُم> یہاں پر پاسبلٹی کے طور پر کہا جا رہا ہے شرطیہ طور پر کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس میری رہبری آئے تو جو اس رہبری کی پیروی کرے گا فلا یزل ولا یشق فلا یو فل دنیا ولا یشق نہ وہ گمراہ ہوگا نہ نا ناکام ہوگا نہ وہ گمراہ ہوگا دنیا میں نہ نا ناکام ہوگا آخر شکی شکی جہانو میں چلا گیا سب سے بڑا خسارہ اور ناکامی کیا ہے جب اللہ کا پیغام آنے کے بعد بھی اس کی پیروی نہ کرے اور گمراہی سے بچے گا کون اللہ کی آئی ہوئی رہبری کی پیروی کرنے والا تم معلوم یہ ہو کہ اللہ نے فرمایا اگر میری رہبری آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہی سے بچے گا معلوم یہ ہوا کہ پیروی اللہ کی طرف سے آئے علم کی کرنے کے بعد ہی آدمی ہدایت پر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے علم آئے تبھی آدمی مکلب ہوتا ہے اللہ کے ہاں ذمہ دار قرار پاتا ہے ہدایت آئی ہی نہیں تو کیا مکلف ہوگا نہیں تو یہاں پر اللہ تعالی نے گمراہی کا حکم اس پر لگایا جس کے پاس ہدایت پہنچے اور پھر بھی وہ اس کو قبول نہ کرے ہدایت ہی اگر نہ پہنچے تو وہ آدمی مکلف ہوتا ہے نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے بہت سارے کہتے ہمارے دادا جان ایسے تھے بجاتوں میں مبتلا تھے اور ان کو کسی نے بتایا نہیں بتایا گاؤں میں رہتے تھے معلوم نہیں ان کے لیے مفرت کی دعا کر سکتے کیا یا ان کا انتقال ہو گیا ہے جنازے کی نماز پڑھ سکتے کیا یہ آدمی نہیں جانتا ہے. کیوں اس کو نہیں معلوم ہے ان تک حق کا پیغام اگر نہیں پہنچا ہے تو ان کا لفظ نہیں ہے اللہ کے مجرم نہیں تھے کسی نے بتایا علی جہاز اسلامی ممالک سے اور اسلامی ماحول سے بہت دور اور ایسی صورت میں جب حق ان کو نہیں معلوم ہے لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ رسول ہا اللہ کا دین صحیح ہم مانتے ہیں اس کو لیکن ان کو تفصیلی طور پر دین معلوم نہیں تھا پھر اس پر حکم لگا دینا ہمارا کتنا بڑا ظلم ہے جرم ہے کیوں اس لیے کہ گناہ کا قاعدہ ہم کو معلوم نہیں ہے تو یہ پہلی بات یاد رکھیں اس کی اور مثالیں جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تو پہلی بات ہم کو معلوم ہے اب ایک حدیث سے اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے آگے بھی دیکھتے ہیں کچھ اور چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس حدیث کو یاد رکھیں یہ حدیث آپ کے لیے بہت قیمتی حدیث ہے ویسے تو ساری حدیث قیمتی ہیں لیکن کچھ حریثیں بہت اہم ہوتی ہیں جن سے آدمی کا دل ایسا کھل جاتا ہے کہ خوش ہو جاتا ہے خاص طور سے وہ جو غیر مسلموں میں دعوت کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارب ایتن یہاں قیامت کے دن چار لوگ اللہ سے اجت کریں گے قیامت کے دن کہیں گے چار لوگ کون ہوں گے یہ لوگ رجم لائس میں بہرا آدمی کچھ سننے نہیں آتا اس کو ورجل اٹھ ایسا آدمی جو مجموعہ تھا پاگل تھا ورجل جرن ایک دم بوڑھا آدمی اتنا بوڑھا کہ ایک دم بوڑھا ایک دم بوڑھا ورجل من میں تفیق اور وہ آدمی جو پترا میں مرا ہو اس کی موت ایک ایسے دار میں ہوئی ہو جب کوئی نبی نہیں تھا دو نبیوں کے بیچ کے گیپ کے زمانے میں فطرہ اس کو کہتے ہیں ایک نبی آگے چلے گئے پھر کوئی نبی نہیں اور اس دور میں وہ آدمی تھا جبکہ کوئی نبی نہیں تھا اور کوئی پیغام نہیں تھا اس وقت ورج اللہ سفی فتر بحر آدمی کہے گا لقد جاء الاسلام وما اسمع اسماش بہرا آدمی کہے گا اے میرے پروردگار اسلام آیا نہیں آیا ایسا نہیں اسلام آیا تھا لیکن میں تو کچھ سنی نہیں سکتا تھا تو اسلام کا پیغام میں نے سنا نہیں کیونکہ کیا تھا میں کان تھے لیکن کیا تھا بحرام ام الحم کو اب بھی جا ال اسلام وہ اما اور پاگل کہے گا اے اللہ اسلام آیا لیکن میری تو عقل ہی کام نہیں کرتی میں تو خود سمجھتا ہی نہیں تھا چیزیں بچے مجھے جانوروں کی جیسے مینیاں مارتے تھے, تھے, تھے, تھے, تھے, تھے, تھے جیسے کنکریاں مارتے تھے, تھے एकदम बूढ़ा आदमी जिसकी अकल भी जो है उसको याद नहीं रहता कुछ ऐसा आदमी समझ में भी नहीं आता उसको पेशाब कर देते समझ में नहीं आता है। तो एकदम बूढ़ा आदमी वो बूढ़ा कहेगा ए मेरे रब इस्लाम आया लेकिन वो अमन आखिर मुझे कुछ समझता नहीं था मुझे कुछ सोचता नहीं था ऐसी कंडीशन में इस्लाम पहुंचा की मुझको समझ नहीं थी मेरी سوچ اور سوچ بوجھ باقی نہیں تھی وہ امن لگی ماں کا فیاکول اور اب بھی اور جو آدمی فترا کے دور میں فوٹ ہوا ہے وہ کہے گا اے میرے میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں اب کتنے لوگ ہو گئے تین کیٹیگری چار ہو گئے دیکھتے ہیں چار لوگ ہو گئے میں کیٹیگری پوچھ رہا ہوں ایک وہ جس تک پیغام پہنچا لیکن اس نے سنا نہیں دو وہ جن تک پیغام پہنچا لیکن ان کو سمجھا نہیں بوڑا اور مجنون دونوں ایک ہو گئے نا بھائی بھائی ان کو نہیں سمجھا اور تیسرا وہ جن تک پیغام سرے سے پہنچا نہیں کتنی ہوئی کیٹیگری چار تین ہو گئے اچھا چلیے تین کیٹیگری ہوئی سنا نہیں سمجھا نہیں اور پہنچا جس کے پاس جس نے کہا سنا نہیں پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا پیغام آیا نا اس کے پاس لیکن اس نے سنا نہیں ویسی جیسے کسی آدمی کو بہرا آدمی ہے اس سے آپ بازو بیٹھ کہیں کہ اسلام لاؤ نجات پاؤ گے بہرا ہے سنا ہی نہیں تو آپ نے دعوت دی اس کو آپ نے تورن دعوت دے دی آپ نے دعوت کہا تھا کہ اللہ کا ایسا نہیں مارا پیٹا نہیں کچھ بھی اچھا اور بات ہاں تو آپ نے پہنچایا پیغام نہیں آپ نے اپنا کام کیا لیکن وہ کام نتیجہ اس کا نہیں تو اس نے سنا لیکن پیغام اس تک گیا لیکن پھر بھی سنا نہیں تو اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے कि पैगाम तेरे पास आया सुना नहीं सुना हमारा प्रॉब्लम नहीं तेरा प्रॉब्लम है अल्लाह ऐसा करेगा नहीं दूसरा आदमी पहुंचा सुना उसने लेकिन समझा नहीं तो मालूम समझना भी जरूरी है सिर्फ सुनना काफी होता तो वो दोनों लोग पागल और बूढ़ा सुने ना लेकिन समझे नहीं मालूम असल समझना है सिर्फ सुनना काफी नहीं है اور تیسرا وہ کہ سننا بھی دور اور سمجھنا بھی دور آئے گی تو کیا سنیں گے اور کیا سمجھیں گے اب یہ تین قسم کے لوگ ہیں اب باز دای صاحب کیا بولیں گے وہ تیرا پرابلم ہے آیا نا میسج گئے دنوں گی اللہ لیکن دلی میں نے شروع میں جیسے کہا عقل تو یہ بتا دی کہ سنا نہ سنے تو ہوگی تیرے اوپر ہوگی تمام یہ عقل بول رہی ہے کون سی عقل پہل اقل لیکن جو نبوی علم ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے آگے کیا ہوگا یا خود مواقع ہو لڑی انہ تعالی ان سے وعدہ لے گا مانیں گے ٹھیک ہے تم تک نہیں پہنچا رہا نہیں سمجھا رہا نہیں سنے ٹھیک ہے اب اگر حکم دیا جائے تو مانیں گے اب تو کوئی مسئلہ نہیں نا تو اب اگر تم کو حکم دیا جائے تو تم مانو گے کہ نہیں مانو گے وہ کہیں گے بالکل مانیں گے अल्लाह उनसे एहद लेगा, वादा लेगा मानेंगे ना आ, मानें। ठीक है मानेंगे अल्लाह तारा उनके पास परिश्ता भेजेगा उनके पास रसूल भेजेगा और नमाज पढ़ो वो कुछ नहीं एक हुआ आग में कूदो आग में कूदो एक ही हुक्म बस मानेंगे جو بھی بولے مانیں گے جو دے مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ کا سلام جو آدمی اللہ کے حکم پر رسول کی بات مان کر وہ آگ میں کود جائے گا آگ میں داخل ہو جائے گا وہ آگ اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی یہ کس کے بارے میں کہا اللہ نے ابراہیم یہ برائے کہ جو اس آگ میں چلے جائیں گے اللہ کے حکم پر رسول کی بات مان کر وہ آگ ان کے لیے ان کو نقصان پہنچائے گی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانک علیہ گئی ہی بردن و سلامت وہ آگ اس آدمی کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی اور جو نہیں جائے گا وہ فرمایا وہی اور جو داخل نہیں ہوگا اس کو گسیٹ کی آگ میں ڈالا جائے گا <تصفيق> یعنی وہ جہنم میں جائے گا لیکن جو خود سے جائے گا جہنم اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور دوسر یہ مستد احمد اور ابن احبان کی روایت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جائیں گے مطلب جہنم جہن ٹھنڈے کے ساتھ رکھیں گے یا نکلیں گے بھی دوسری ایک روایت جس کو ابویالہ اور بزار نے روایت کیا ہے اس کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُ اللہ قَدْ تم جو نہیں سنے بات اور نہیں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا تم انہیں دیکھو میری نافرمانی کر دی تم نے میرا حکم نہیں مان رہے تم لوگ وَأَنْتُمْ اشدی بن و معاف تم یہاں تم سے وعدہ لے کر بھی تم نہیں مان رہے دنیا میں رسولوں کی تم زیادہ نا فرمانی کرتے یہاں سب سامنے آیا جنت جہنم اور یہ قیامت کا منظر اور سارے فریشتے سب دیکھ کے بھی تم اور مجھ سے وعدہ کر کے بھی تم سامنے بات ہو کے بھی تم نہیں مانتے تو دنیا میں جب جنت چھپی ہوئی جہنم چھپی ہوئی فریشتے چھپے ہوئے سب چھپا ہوا اور وہاں تم کو حکم دیا گا تو وہاں تم کیا مانتے جہاں تم نہیں مانتے سب دیکھ کے تو وہاں بن دیکھ کے کیا مانتے وہ امن تم نے رسولی اشد تقریباً وہ قَالْ اُلَائِ الْجَنَّةِ اُلَائِ <النَّان> تو ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو جہنم میں تو معلوم ہوا کہ جو لوگ خود سے جو آگ میں کود جائیں گے چلے جائیں گے وہ کہاں جائیں گے جنت میں یعنی وہاں سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جو جہنم کو تیار نہیں تھے ہم نہیں جاتے ان کو کہا جائے گا چلیے ان کو گھسی کر جہنم میں داخل کیا جائے گا اس حدیث کو امام ابو ابویالہ اور بزار نے روایت کے اسی طرح سے مستر احمد میں اور ابن میں حدیث ہے اور شیخ شیخلبانی نے اپنی کتاب کو ذکر کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے اس حدیث سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے اللہ نے فرما اور کثیر نے تفسیر کثیر میں آج سے سات سو سال پہلے کن نہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک یہ رسول نہیں بھیجتے اس آیت کی تفصیل نے حدیث کو ذکر کیا اور آپ دیکھ رہے کہ دونوں کی مناسبت کتنی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب میں نہیں ڈالتا جب تک کہ رسول نہیں بھیجتا اللہ رسول بھیجے گا وہ نہیں مانیں گے اس کے بعد ان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ اللہ کا قائدہ ہے اللہ اتنا رقیب ہے اللہ اتنا عدل والا ہے جب تک کہ انسان تب واضح ہو کر انکار نہیں کرتا ہے تب تک وہ اللہ کے یہاں مجرم نہیں بنتا ہے اور ہم لوگ کیا کرتے ہم لوگ تھپا لے کے بیٹھتے ہیں یہ گمراہ، وہ جانمی وہ وہی وہ ایسا وہ ایسا جب تک کہ ہم کو معلوم بھی نہیں جبکہ ہم کو معلوم بھی نہیں کہ اس آدمی کو بتایا یا نہیں بتایا ہم نے لہٰذا اس حدیث سے ایک بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے ہو وہ یہ کہ ایک آدمی اسی وقت مجرم بنتا ہے جبکہ اس کا حق واضح ہوا ہو ٹھیک ہے آخری بات ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں قیامت کے دن منظر کو بیان کیا ہے اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ہر آدمی جو جہنم میں جائے گا وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ مجھ کو پیغام پہنچا میں نے نہیں مانا اس لیے جہنم میں جا رہا ہوں اس میں کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو کہے گا خود بھی معلوم نہیں کر دے گا کیسا دے مجھ کو یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا آئیے دیکھتے ہیں ہم ذریعے لے کے آئیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اما یا سیم روسلم اگر تمہارے پاس تمہیں سے رسول آئیں یا خود سو نرے جو میری آیتیں پڑھ پڑھ کے تم کو سنائیں قم نے تقا تو جو پرہیزگاری اختیار کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں فلاح تو ان پر کوئی خواب نہیں اور نوغ ہوں گے اگر تمہارے درمیان میں سے تمہارے پاس رسول آئے اگر کے ساتھ بولنے کی کیا ہو جائے اس لیے کہ بعد لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی پیغام لے کے نہیں گیا جیسا کہ پچھلی حدیث سے ہم نے دیکھا جو پترا میں مرا ہے وہ کیا کہے گا میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے پہلے جو میں نے آیات پڑھی تھی اس میں کیا بتایا اگر تمہارے پاس آئے معلوم یہ ہوا کہ یہ کنڈیشنل ہے ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایسا بھی ہو جس کے پاس کوئی رسول نہ آئے تو اللہ نے فرمایا اگر تمہیں میں سے ایک رسول یا کئی رسول تمہارے پاس آئے جو میری آیتیں تم کو پڑھ کے سنائے تو جو کوئی پرہیزگاری اختیار کر لیں تقوا اختیار کریں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں تو ایسے آدمی پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگی ہوگا وہ لگی نہ کر دبو بھی آیا وقت برو انہ اس کے برعکس وہ جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا تو آیتیں پہنچی تو جھٹلایا کیا بھائی معلوم کے مجرم کون ہونے والا ہے جنہوں نے میری آیتوں کو میری طرف سے آئی نشانیوں کو جھٹلایا وسط برو اور ان آیتوں کے مقابلے میں گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. تھا آیا اور اس کو قبول نہیں کیا ہم نہیں مانگتے گمنڈ کی وجہ سے اولا کا اتحاب تو یہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں ہم فالدون اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ دیں گے حق کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے اور کافر جہنم میں ہمیشہ رہے گا کبھی نہیں نکالا جائے گا لہٰذا اس آیت سے کی آیت ہے معلوم یہاں کہ بعض لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے جس کے پاس پہنچے اور وہ اس کے مطابق بن جائے جنت میں جائے گا جس نے آیتے آنے کے بعد جھٹلا دی ان کا انکار کیا جھوٹ ہے نہیں مانتے ہم لوگ یا اس آدمی نے گمنڈ کیا حق کے مقابلے میں ایسا آدمی جہنم میں جائے گا اور ایک آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جانب میں لوگوں کے داخلے کا منظر بیان کیا ہے جانب میں جب لوگ جائیں گے اس منظر کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اللہ نے کیا فرمانا کل کیا جب بھی کل قیا پیجن جب بھی جہنم میں ایک کسی گروہ کو پھینکا جائے گا کے ساتھ پھینکا جائے گا ان کو بہت اکرام سے جائے گا جائے گا جہانگم میں پھینکا جائے گا کچرا گندگی ہی ہے. جفار. تو یہ, یہ گھٹیا لوگ تم مرد نہ ہوکم پر فریش سے کل رما پیا پب بھی کوئی گروہ جہان میں پٹھک دیا جائے گا پھینک دیا جائے گا خزان تو جہنم کے داروغ ان پھینکے جانے والوں سے پوچھیں گے الم یا عتی تمہارے پاس کوئی تم کو خبردار کرنے والا نہیں آیا تم کیسا آیا جہنم میں تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تم کو ڈرانے والا تم کو جگانے والا تم کو جہنم کے بارے میں وارننگ دینے والا تم کو متنوع کرنے والا علم یاتی کم کوئی ڈرانے والا تم کو نہیں آیا خبردار کرنے والا نہیں آیا وہ جواب میں کیا کہیں گے آرو بلا قد جاءنا جا وہ کہیں آا آا آا آا آیا ہمارے پاس بلا بے شک ہمارے پاس قد جاءنا نویر ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا تو پھر کیسے آیا جان میں فکر ہم نے اس کو لیکن کے جھٹلا دیا فکر ش <شَيْء> اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے یہ جو تم بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے ہم نے اس کو جھٹلا دیا انہن تمغی غلال کبیر <كَبِيرٌ> ہم نے اسی کو کہا کہ تم لوگ تب کیا ہو گمراہی میں پڑے ہوئے ہمارے پاس حق کا پیغام لے کر لوگ آئے تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے تیرے حق کا انکار کیا اور ہم نے کیا کہا تم لوگ گمراہ جو لوگ حق پر تھے ہم نے انہی پر گمراہی کا پتوا داغ اِن کہ ہم جو پیغام لے کر آیا تھا اس کے پیغام کو سن لیتے اور اس میں غور کرتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے یہاں پر امام شوکانی کہتے ہیں کہ او جو ہے یہاں پر واو کے معنی ہے کہ کاش کے ہم سنتے یا غور کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہے جمع سنتے اور سنی بات میں غور کرتے ہیں کاش کے ہم حق کو سنتے اور پھر جو سنا ہے اس میں غور کرتے تو ظاہر بات ہے جب حق پک کو سنتے اور اس میں غور کرتے تو حق کیا ہو جاتا واؤ نے اور پھر آدمی اس کو مان لیتا لیکن نہ ہم نے سنا نہ اس میں غور کیا تو پھر ہم کیا ہوگئے مسنسی اسفاب سعید اگر ایسا کرتے تو ہم جہنمی نہیں بنتے فیطار خوبی زمبیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو وہ اپنے گناہ کا خود اقرار کریں گے فیطار خوبی زمبیم انہوں نے اپنے گناہ کا خود اقرار کر لیا پر سہ پل اسفابی دوری ہو جہنم والوں کے لیے. دور ہو جا قربت اللہ کا قرب ان کے لیے نہیں ہے یہ حق کے قریب نہیں ہوئے لہذا یہ اس لائق نہیں کہ ان کو قریب کیا جائے یہ دور ہو جاؤ انہوں نے نبیوں کو دور کیا انہوں نے حق کو دور کیا آج یہ دور کرنے لائق ہو گئے یہاں پر آپ غور کریں اس سے امام شفقی نے اغوا البیاں استدلال کیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر مارے کل کیا جب جب کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا ہر ہر گروہ سے ہر جہنم میں ڈالے جانے والے سے داروگا پوچھے گا ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو کیا کہے گا آیا تھا لیکن میں نے جھٹ دیا میں نے نہیں مانا اس سے کہتے ہیں کہ معلوم بات کہ جہنم میں کوئی ایسا آدمی نہیں جائے گا جو کہے کہ نہیں میرے پاس نہیں آیا تھا بلکہ ہر آدمی جو جہنم میں جائے گا کل لما جب جب جہنم میں پھینکا جائے گا داروا پوچھے گا نہیں آیا تھا وہ کہے گا آیا تھا لیکن میں نے جھپلایا لہذا جہنم میں سب کے سب ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس حق آیا اور انہوں نے حق کو جھپلایا جنہوں نے حق کو سنا نہیں اور اس میں غور کیا نہیں اور سرے سے نبیوں کی بات کو کیا کیا انکار کر کے ہم کو نہیں سننا جاؤ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ حق کو سننا صحیح ہے اس میں غور کرنا صحیح ہے سے ہدایت ملتی ہے لیکن آدمی کیا کرتا ہے ہم کو سننا بھی نہیں ہے تو اس آیت سے سرح ملک آیت ہے یہ ان آیات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک مجرم وہ ہے جو حق کو جاننے کے بعد اس کے پاس حق آیا لیکن پھر بھی اس نے کیا کر دیا حق کا انکار کر دیا تو یہ بہت بنیادی نقطہ ہے گناہ کے سلسلے میں کہ اللہ کے نزدیک حق پہنچے بغیر کوئی آدمی مجرم قرار نہیں پاتا ہے یہ اللہ کا انصاف ہے اس کا عدل ہے کہ یوں ہی کسی کو سزا نہیں دیتا ہے ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو سزا دے دے جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں کیا سے کیا غلط ہے اللہ ایسا نہیں کرتا ہے یہ ایک بہت, بہت, بہت بنیادی بات تھی جو ہم نے دیکھی انشاءاللہ مزید اور نو باتیں ہیں جو ہم اگلے دس میں دیکھیں گے یہ پہلا نوقہ ہے کہ علم کے بغیر آدمی مجرم نہیں بنتا ہے مزید اور باتیں ہم ہاں اگلے دروس میں انشاءاللہ دیکھیں گے ابو جہر اور سب کے لحاظی والے